ہے پوچھ رہا, توڑا کس نے؟ اس کے ہاتھ میں بولا بلا کہ بتاؤ گا تمہارے بڑے نے توڑا بہت باریک جملہ تھا نبی کا درجہ اس قوم میں سب سے بڑا ہوتا ہے درجے کے اعتبار سے بڑا بڑے نے توڑا یعنی میں نے توڑا کیونکہ نبی پوری اپنی امت پر بھاری ہوتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے اور دوسرے حساب سے سوچو تو تمہارے بڑے کے اوزار لڑکا ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ کیا توڑے گا یہ اس کو اترنے کی تو طاقت نہیں ہے کھاتا پیتا بولتا سب کچھ نہیں ہو اتر کے کیسے توڑے گا کہا, دلیل دیکھیے تو پھر کیوں پوچھتے ہو جو کھاتے نہیں پیتے نہیں بولتے نہیں سوتے نہیں جاگتے نہیں اچھا اس کا مطلب تو نہیں توڑا دلیل دیکھیے اکیلے تھے پورا علاقہ بھرا ہوا تھا مولی صاحب ایسی تقریر مت کرنا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے ہماری لڑکیاں ان میں گئیں ان کی ہمارے اندر آئی رشتے داریاں بگڑ جائیں گی اکیلے ہیں اکیلے اور قرآن پڑھو ابراہیم کی 99 سال کی پوری زندگی کے اندر ابراہیم کے اوپر ایک آدمی ایمان نہیں لایا پڑھو وہ تو ان کی بیوی ان کے ساتھ ایماندار ایمان, ایمان لائی تھی ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لائے تھے عام لوگوں میں کوئی ان کی اوپر ایمان نہیں لایا پڑھو قرآن, قرآن نے اللہ نے حضرت ابراہیم ہی کو پوری امت کہہ دیا امت, ابراہیم تو پوری اکیلی ایک امت ہے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور کوئی آدمی کنورڈ ہو کے ادھر نہیں آ رہا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے توحید کی دعوت ہی ایسی ہے جو بہت آسانی سے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں اور کہا تھا اللہ کے نبی نے کوے سفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے پہلی حق کی دعوت پہلی حق کی دعوت پہلے حدیثو تم اپنے حوصلے بلند کر لو پہلی حق کی دعوت ہے اور اللہ کے نبی کو کلم کھلا پیغام ملا کھل کر تبلیغ کرو کوئی سفا پہ چڑھ گئے کیا کہتے ہیں پہاڑی پر چلتا ہی وہ آدمی ہے جو کسی کو اپنے گلام کو بھیجا سارے لوگ جمع آئے لوگ تم مجھے کیسا جانتے ہو کیا بالکل سچا آئے لوگوں میری چالیس سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے تم نے کیسے پرکھا کا بتاؤ تمہاری تمہارے سامنے میری پوری زندگی اب تک کا پورا نمونہ تمہارے سامنے بتاؤ تمہارا کیا تجربہ ہم نے اپنی پوری چالیس سال تیاری زندگی میں کبھی تجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا جب یہ گواہی لے لی گی جب تم مجھے ہر معاملے میں اور اب تک سارے معاملے میں جب تم مجھے سچا ہو تو اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کتنی سچی ہوگی ہمارے علماء کو بھی سوچنا چاہیے اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے اپنا آئیڈیل لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ تم مجھے کیسا جانتے ہیں ہمیں بھی جب عوام کے سامنے آنا تو اپنا ایک آئیڈیل پیش کرنا ہے تاکہ لوگ ہماری پچھلی بات اچھا نو سے چوہے کھا کے ملنی چلی حج اب آیا ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے آئیڈیل پیش کرنا ہے پہلے جیسے محمد رسول اللہ نے کیا بتا رہا تمہارا تجربہ کیا پاسے گا. سب ما ہی نہیں ہے. ہمارا تجربہ ہے بندوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں سنو جب تم مجھے سچا جانتے ہو تو یہ بات بھی سچی جانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں بس تم مجھ پر ایمان لے ہو. لو لا لا لف لو تم لکھ الا عرب والا جم آئے عرب کے لوگو آئے لوگو تم لائی لائی للہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے تو فلی لا لائی للہ پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے کیسی کامیابی تم لکھ لرب والا جم عرب کے بھی اوپر چھا جاؤ گے اور غیر عرب یعنی دوسرے ملکوں کے اوپر بھی چھا جاؤ گے آج ہم دوسرے ملکوں پر نہیں چھائے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لا لا اللہ میں کمی ہے ہم نے اللہ کو اس حیثیت سے درجہ نہیں دیا ایک نہیں مانا جس حیثیت سے ماننا چاہیے تھا جس حیثیت سے ماننا چاہیے تھا اچھا جب کہا لا لا اللہ کہہ تو کہا ہم یہاں ہو جاؤ گے تو جانتے ہو پورا مجمع سناٹا چھا گیا کہہ تو سکتے نہیں ہے محمد زبان بند کر ہٹ نہیں کہہ سکتے کیوں ابھی تو سچا ہونے کا اقرار کیا ہے کتنی بہترین دلیل پیش کی اس امی نے جو آیا تھا اس دنیا میں تو جس کو والے بات آسا نہیں آتا تھا اور جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا علی مجھے بتاؤ کہ محمد الرسول میں, میں, میں نے ساری شرطیں قبول کر لی اور آپ نے بھی کر لی لکھو محمد ابن عبداللہ حضرت علی سے کہا آپ نے کاٹ دو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹوں کہا علی میں محمد ابن عبد اللہ بھی ہوں اور میں محمد اللہ بھی ہوں. یہ نہیں مانتا نہیں ماننے تو میں تو اللہ کا رسول اللہ جب حضرت نے کہ خود لکھا ہوا آپ کاٹ دیں پوچھا لیکن اس امی نے دلیل کتنی زبردست دی کہ خاموش ہے ایک استاذ میں چاہے کتنا بلند ہو جاؤں لیکن میرے استاد سے اونچا میرا مقام تو نہیں رہے گا تو میرے لیے باپ کے درجے میں رہے گا چاہے کتنا کوئی شاگرد بلند ہو جائے لیکن استاذ سے بڑا وہ نہیں ہو سکتا مقام و مرتبے میں اگر اللہ کے نبی کو اللہ کسی استاذ سے دنیا میں پڑھاتا کسی انسان سے پڑھاتا تو وہ درجے میں محمد رسول اللہ سے اوپر ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی سے اوپر اور اونچی ذات اور درجے میں اونچا مقام والا کسی کو رکھنا ہی نہیں تھا اس لیے کہا اچھا پھر ایک انسان ایک انسان کو پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا میرے استاد نے کل کیا پڑھایا میں بھول گیا مجھے نہیں معلوم ہے. اور کچھ باتیں اپنی سیلف اسٹڈی کچھ ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی اس لیے کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے کل آج ہم کسی کو پڑھائیں اور کہ کل سبق سنانا ہے وہ بیچارہ آیا اور سبق سنانا چاہتا لیکن آدھا بھول گیا آدھا یاد ہے کیونکہ انسان انسان کو جب پڑھاتا ہے تو اس کا پڑھایا ہوا سبق بھلایا جا سکتا ہے اور ان بچہ بھول بھی سکتا ہے اگر رسول کو کوئی انسان پڑھاتا تو رسول سبق کو بھول بھی سکتے تھے اس لیے اللہ نے کہا کہ میں خود تجھے پڑھاؤں گا اور ایسا پڑھاؤں گا سانو کر فلاں کہ تو بھولے گا ہی نہیں جب اللہ نبی کو پڑھائے تو ایسا پڑھاتا ہے کہ محمد رسول اللہ پھر اس کو بھولے نہیں اور آج تک وہ تعلیم زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گی کیونکہ پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے کہا میرا تجربہ جب سچا ہے اور تم جانتے ہو کہ میں سچا ہوں تو پھر اللہ کہہ دو سب خاموش ہیں کہیں کیسے کہ محمد رہو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی کرار کیا ہے سب خاموش ہیں اس لیے کوئی نہیں اٹھا تو ابو لہب اٹھا ابو لہب تو نبی کا سگا چچا تھا سگا چچا وہ کر کہنے لگا تب لگا یا محمد الہذا جماعتنا تھا آئے محمد تو برباد ہو جا کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے کیا جملے اس نے کہے تب لگا یا محمد الحاضہ جمع آتا رہا محمد تو برباد ہو جا کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے اور جیسے ہی ابو لاپ نے یہ کہا یہی سے اندازہ لگائیے کہ توحید کی پہلی دعوت تھی حق کی پہلی دعوت تھی لا الہ اللہ کی پہلی دعوت تھی سارا مجمع خاموش رہا مخالفت نبی کی کہاں سے ہوئی ان کے گھر سے ہوئی ابو ابولاب اڈک اسی لیے جمع کیا برباد ہو جا پتہ یہ چلا کہ اگر آج ہمارے جو بھائی نئے کنورٹ ہو رہے ہیں بدل رہے ہیں اور ان کے گھروں سے ان کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر مخالفت گھر سے ہو رہی ہے تو ان کی دعوت بالکل حقیقی دعوت ہے بولتا معاملہ بالکل حقیقی معاملہ ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کی مخالفت ان کے گھر سے شروع ہوئی اللہ پورا قرآن پڑھ ڈالو سب سے زیادہ محمد رسول اللہ کو ابو جہل نے ستایا اور عبداللہ ابن اللہ ابن سلول نے ستایا اور بڑے بڑے کافروں نے کافی قرآن پڑھ لا لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا اور زلیل نہیں کیا قرآن پڑھ لا لیے ہاں موسا کو ستایا تو پھر کا نام لیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن نبی اکرم کو جس نے جس نے کافر نے ستایا اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کر کسی کو حق رسوا اور زلیل نہیں کیا لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور اس حق کی پہلی دعوت میں رونے والا گھر کا آدمی تھا اس لیے اللہ نے نام لے کر پوری سورت ہی نازل فرما دی تبت یادا ابی لہب و تب ماج نہ سب او میرے نبی کو بربادی کی دعا دینے والے تب بت یادایا بولا دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تب اور تبدیل بھی برباد ہو جا اللہ نے نبی کی حفاظت کی ہے اور اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا خاموشی سے ہے چچا کو کیا کہیں لیکن عرص والا برداشت نہیں کیا فوراً جواب دیا تب یہ لابھ یعنی پہلی دعوت پتہ یہ چلا کہ توحید کی دعوت میں آپ روڑا آپ دیتے رہیے پریشانی آئے تو آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے توحید کی دعوت میں جو آدمی روڑا ہٹکاتا ہے اس کی مدافعت اللہ خود کرتا ہے اس کی مدافعت اللہ خود کرتا ہے ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تو اب نمرود نے آگ کا انتظام کیا آگ جلا دی گئی کیا کیا جائے ہائے ہائے ذرا مسئلہ سمجھنا بڑا باری پوائنٹ ہے یہاں پر بھی آگ جل گئی لوگ سب کے لیے ایسے توڑ رہے تھے ایک بڑھیا بھی اپنے سر کے بال کاٹ کے لائی میں جنگل سے لکڑیاں نہیں کر سکتی نمرود ابراہیم کو ڈالا جائے گا شاید آگ کا کچھ حصہ ابراہیم کو تکلیف پہنچا دے میرے بالوں کا کچھ حصہ ایسی عورتیں بھی آئی تھی اور ابراہیم جھولے پہ لٹکا دیے گئے قریب ہے کہ ان کو جھولا کھینچ کر ڈال دیا جائے آسمان سے دو فرشتے چل کے آئے ایک پانی کا فرشتہ ایک ہوا کا فرشتہ ایک کہتا ابراہیم اگر اجازت ہو تو میں ایسی بارش لاؤں کہ پوری کی پوری آگ بجھا دوں اور کہو دوسرا کہتا کہ اگر کہو تو اس آگ کو اٹھا کر ہی ایک دریا میں ڈال دوں بولو لوگ کہتے ہیں کہ میری دعا ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچتی ان کے ذریعے پہنچتی یہاں تو وسیلہ چل کے آیا تھا فرشتے چل کے آئے تھے اور فرشتوں نے کہا بھی تھا اور اللہ نے بھیجا تھا کہو تو آگ میں وہ بجھا دے یا آگ اٹھا کر پٹک دے پانی کے اندر سمندر میں دریا میں وسیلہ چل کے آیا اور ابراہیم علیہ السلام اور زندہ کا وسیلہ فرشتوں کا وسیلہ زندہ وسیلہ چل کے آیا ہائے ہائے تم تو ان کو مانتے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت کی ضرورت ہے وہ جواب نہیں دے سکتے لکم وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے چل کے ابراہیم مسکرائے کہنے لگے فرش تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ لڑائی میں رب کے خاطر لڑ رہا ہوں رب چاہے گا تو بچائے گا پھر اس نے جھولے کو کھینچا اور ابراہیم نے کہا اللہ اگر یہ جنگ تیرے لیے ہے تو پھر تو میری مدد فرما کہا آئے فرشتوں میرے بندے کی دعا آ رہی ہے زمین سے عرش سے ٹکرا دو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو لو بہن اس دعا میں اور میرے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں اس کی دعا نے دو اس بندے نے مجھے پکارا مجھ سے مدد مانگی ہے اب نمرود نے آگ میں ڈالا عرش والے نے پکارا قل یا کلو کو سلامن ال آیا کہ تُو میرے بند ابراہیم کے اوپر بالکل ایسی ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا اللہ نے کہا بردوں و سلامن اگر وہ کہہ دیتا بردن ٹھنڈی ہو جا تو ڈر تھا اس بات کا کہ وہ برف سے زیادہ کہیں ٹھنڈی نہ ہو جائے جہاں زیادہ گرمی انسان کو نقصان پہنچاتی وہاں زیادہ بروتا تو ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے کہ بردن ٹھنڈی ہو جا اور سلامت ایسی ہو جا کہ نہ اس میں گرمی باقی رہے نہ ٹھنڈی اور میرے بندے کے اوپر سلامتی والی بن جا ابراہیم نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے بچایا اٹھاؤ تو اور دیکھو تو زندگی نہیں تو بابا کے پاس جائیں گے. پچاسی سال بیٹا نہیں ملا اور فرما مانگی پچاسی سال تک بیٹا نہیں ملا ملا تو پچاسی سال کے بعد اب وہ بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا مبا لگا محسوس آئی چلنے پھرنے لگا تیرہ سال کی عمر کو پہنچا آہ تو حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو کیا دیکھ رہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جب اللہ قربانی ہی ابراہیم سے اسماعیل کی مانگ رہا تھا تو اس نے جبرائیل کو حکم کیوں نہیں دیا جاؤ میرے بندے سے کہو کہ اپنے بیٹے کو زبا کر لیکن صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے لیکن آج تک میں تیرے بندے ابراہیم کو خوشیاں ہی خوشیاں سناتا رہا اے اللہ آج میں کس زبان سے ان سے کہوں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کر دے اللہ بہتر ہے کہ ابراہیم سے کوئی اور طریقہ اپنا لے تو ان کو خواب کے خواب میں بدل دے اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں خواب میں بدل دیتا ہوں اور نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں خواب بھی وہی ہوتا ہے نبیوں کا یہ ہمارے یہاں کے خواب نہیں ہیں ہمارے یہاں کے خواب نہیں ہے ہمارے بزرگ کے ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا یہ وہ خواب نہیں ہے ان خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے ان خوابوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے نبیوں کے خواب صرف وہی ہوتے ہیں وہی نبیوں کے خواب صرف وہی ورنہ انڈیا کے سارے مولوی ہمیں خواب میں دیکھتے ہوں گے یہ جاننا میں جل رہا ہے بھائی جو سوچ کے سوتا ہے آدمی وہی تو دیکھتا بھی ہے اب جو مجھ سے زیادہ دشمنی ہے یہ فتوا تو دے چکے ہیں وہ مولوی جرجیز کو جو قتل کرتے سو شہیدوں کا سوال یہ فتوا باقاعدہ لٹکا ہے انڈیا میں بنارس میں اور مئو میں اور کانپور میں اور لکھنؤ میں باقاعدہ چپکے ہوئے ہیں سو شہیدوں کا سباب آپ کے پاکستان میں ہوتا تو پتہ نہیں لے لیا ہوتا کسی نے سو شہیدوں کا سباب یہاں کے حالات دیکھ کر بڑا عجیب معاملہ ہے میرے بھائیوں یہاں تصور کیجئے گا یہاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا آٹھویں تاریخ یعنی ساتویں تاریخ رہی ہوگی تو آٹھویں رات ہوتی ہے نا آٹھویں رات میں خواب دیکھا تو سمجھ دیکھا اس لیے آٹھویں تاریخ کو عربی میں کیا بولتے ہیں یوم منی دیکھنا دیکھنے کا دن آٹھ تاریخ کو یوم تروی اس لیے بولتے ہیں کہ اس دن خواب دیکھا تھا ساتویں تاریخ کے رات میں آٹھویں رات میں ساتواں ذیل تھی اور آٹھویں تاریخ تھی دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھ سے میرا رب قربانی مانگ ہی رہا ہے اس لیے اس آٹھویں دن کیا ہوگا یوم العرفہ یقین کر لینے اور پہچان لینے کا دن آرف یا مانی پہچاننا یقین کر لینے کا دن کہ اب تو یقین ہے کہ اللہ نے مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگی اور رات میں پھر خواب دیکھا دسویں رات میں یعنی صبح ہو کے دس تاریخ ہوگی رات میں خواب دیکھا تو پھر قربانی کرنے کے لیے چل دیے اس لیے دسویں تاریخ کو بولتے ہیں یو بن نہ کرنے کاٹنے گئے, گئے, گئے, گئے کاٹنے گئے توحید کو میں سابت کروں گا دیکھیے کاٹنے گئے ارے کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو کاٹتا نہیں نہیں ان کا خیال ہے کہ شاید اللہ نے ان کو حکم دیا لگتا ہے کہ تو شیتان اگر رب کا حکم ہے تو ایک کیا میرے ہزار بھی بیٹے اسماعیل ہوتے تو میں ان کو بھی قربان سراہ کتنی جلدی پہچان لیتے تھے پہلے زمانے میں لو کہ یہ شیطان لگتا ہے کہ تو شیطان ہے آج تو ہم میچ ہی دیکھتے رہتے ہیں چھکوں پہ چھکے ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس شیطان منا کون بیٹھا ہے جو اس میں روڑا اٹکا رہا ہے نماز پر. السلام پڑھ یہ آخری اوبر ہی دیکھ لوں جماعت نکل گئی تو پہچان لیا کرتے تھے کیا کہا تین جگہ بہکایا تینوں جگہ کنکری ماری گئی حکم ہوا سات اٹھاؤ چھوٹی چھوٹی مارو زمین میں دسرا, قیامت کی صبح تک دھستا کنکری یہاں کچھ جاہل لوگ جاتے ہیں تو جوتے اور چپل مارتے ہیں کہتے ہیں شیطان کا اتنی سی کنکری میں کیا ہوگا اس کو جوتے چاہیے اللہ کے بندے وہاں شیطان کو مارنا مقصد نہیں ہے وہاں سنت ابراہیمی زندہ کرنا مقصد ہے وہاں پر شیطان ہے کہاں وہ تو دھز رہا ہے ماں موجود تھوڑی زندہ کرنا ہے جیسے جاتی ہے اللہ کے نبی سے پوچھا یہ کیا معاملہ کہا جب تمہاری انگلی نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ شیتان کے اوپر ہتھوڑا اور ضرب لگتا ہے اس کے اوپر چوٹ لگتی ہے اب کوئی آدمی ہتھوڑا لے کے بیٹھ جائے کہ اسی انگلی میں کیا ہوگا؟ للہ و و تو اللہ نبی کے حکم کو اب ایسی جوتے چپل لے کے لوگ مارتے ہیں کہ اتنی سی کنگری میں کیا ہوگا جوتے مارو چپل مارو میرے بھائی بہت غلط طریقہ ہے وہی سنت ہمیں اپنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اب دیکھیے حضرت راہیم اپنے بیٹے کو لے گئے اور ابھی تک بتایا نہیں میدان میں اپنے ہاتھ سے تجھے زبا کر رہا ہوں کوئی زور نہیں میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے فنزور ماضا ترا میں تیرے تیرے تیرا، تیرے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں بتا تو بتا فن زرما ترا تیری کیا رائے ہے تیرا کیا خیال ہے میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں کوئی زور نہیں. کوئی زور نہیں کوئی زبردستی نہیں بتا کیا ہے ظاہر بات ہے نیک باپ کا نیک بیٹا کیا جواب دے گا یا ستا جی دسان نا سوبرین توحید کا درس دیکھو آج ابراہیم ہی اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بڑی منتوں سمانت کے بعد ہی کہ بیٹا ملا اللہ کے حکم سے آ جانے کے بعد ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو بچا نہیں پا رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنا پڑ رہا ہے ورنہ اللہ سے کچھ فریاد کرتے نہیں اللہ بیٹے کی جگہ کچھ اور مانگ لے لیکن نہیں نہیں اللہ میرے اپنے بیٹے کی قربانی ہی تو دے ابراہیم نے یہ نہیں کلہ مجھ سے بیٹے کی جگہ کچھ تو کا کو لے کے جا رہے ہیں یہاں قربانی دی تھی لیکن آسمان سے کوئی آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول ہو گئی اور اللہ نے قبول کر لی لیکن ہابیل نے جب دمبے پہ چھری چلائی تو دمبے پہ چھری چلی نہیں آسمان سے بھی کوئی آگ اتری نہیں تفسیر کشاف تفسیر قرطبی, تفسیر روح البیان عربی کی تباثر یہ کہتی ہے کہ آدم کا بیٹا حابیل نے جو دمبا پیش کیا وہ دمبا زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا وہ اسی جنت میں چرتا رہا کھاتا رہا پیتا رہا ٹہلتا رہا یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کی کو لٹا دیتے ہیں جب کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ جلدی کر ڈالیے اس کام کو جلدی کریے اس لیے کہ انشاءاللہ شاء آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پچھاڑ دیا تیز چھری تھی ابن قیم نے لکھا زاد میں اتنی تیز چھری تھی اگر اس چھری کی نوگ کو کسی سنگ مرمر پر کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سورا ہو جائے اتنی تیز چھری تھی اس تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھنا چاہا بیٹا گویا ہوا بیٹا بولا مولویوں نے اور میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھ دو تاکہ میری محبت آپ کے دل میں اور آپ کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آئے اور بیٹے کی محبت دل میں آئے تو کہیں آپ چھوڑ نہ بیٹھو میرے بھائیوں مجھے 13 چکے مدرسے سے فارغ, مدرسے سے فارغ ہوئے مجھے چار سال اور نہیں ملی مجھے تو موضوع بھی نہیں ملی اگر جو, جو بیاندار اور اگر نہیں تو رسول پر الزام لگانے کی بنیاد پر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے مجھے نہیں ملی مجھے جو چیزیں مستدامت میں ملی ہوئی ہے کہ بیٹے نے کہا اے ابو چاند میرے ان ہاتھوں کو اس رسی سے باندھ دو جس میں آپ کپلے سے چھری لپیٹ کر لائے ہیں کیونکہ جب آپ چھری میری گردن پہ چلائیں گے تو میں تڑپوں گا میں پڑپڑاؤں گا ہاتھ کھلے ہوں گے تو کہیں میں گردن تک ہاتھ نہ پہنچا دوں اور آپ کے کام میں میں کہیں رکاوٹ نہ بن جاؤں باپ نے رسی اٹھائی اور پیچھے سے ہاتھ کو باندھ دیا بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو ابو میرے پیروں کو بھی باندھ دو پیروں کو بھی دیا پھر چلانے والے ہوئے کہ بیٹا بولا آئے ابو جان میرے سر کے نیچے جو چادر رکھی ہوئی ہے اس چادر کو نکال لیجئے اس لیے کہ یہ خون میں سن جائے گی خراب ہو جائے گی یہ خون لاطار ہوتا ہے یہ چادر پیرے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد کفن کا کام دے گی اور اس چادر کا کفن بنا کر مجھے زمین میں دفن کر دینا یہ الفاظ مسند احمد میں پھر کہا آئے ابو جان میرے پیٹھ سے میرے جسم سے اس کرتے کو بھی اٹھا لیجئے کہیں میری ماں کو یہ ہدیت دیجیے جب میری ماں کو کبھی میری یاد آئے تو اس کُرتے کو دیکھ کر وہ مجھے یاد کر لیا کرے گی میری ماں سے میرا ہدیہ سلام پیش کرنا اس کے بعد میں میرے پیارے ساتھی ہوں ابراہیم علیہ السلام وہ سارے کام کرتے گئے اب چھری بیٹے کی گردن پہ رکھی آ جیسے ہی رکھی زمین کاپ گئی آسمان تھرا گیا سمندر کے پانی کی چمبش بند ہو جاتی ہے اور درختوں کے پتے بھی حرکت نہیں کرتے ہیں اور اللہ کسی سے نہیں لیا اللہ اب کہہ رہا مسکراتے ہوئے او فرشتو جب میں دنیا میں آدم کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے تم سے مشورہ مانگا تم نے کہا آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے وہ تو دنیا میں خون بہائیں گے فساد کریں گے قتل و غارت گری کریں گے بتاؤ یہ قتل و غارت ہے یہ فساد ہے جو یہ کر رہے کہا اللہ تُو نے بھی تو کہہ دیا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ توحید ہے علم غیب مجھی کو ہے فرشتوں کو بھی نہیں ہے اور جب فرشتوں کو نہیں ہے تو عام انسانوں کو علم غیب کیا ہوگا یہ توحید ہے اب جب ساری چیزیں۔ ساری چیزیں حرکت کر رہی تھی لیکن چھوڑی جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے اللہ نے چھری کو حکم دے دیا چھری ابراہیم اپنا کام کرے گا لیکن تو اپنا کام نہیں کرے گی تیرا کام کاٹنے کا آج بند ابراہیم تیز کرتے ہیں چھوڑی پھر چلاتے پھر تیز کرتے ہیں اور تیسری مرتبہ آہ میرے پیارے ساتھیوں البانی نے ناصر الدین البانی نے ان جملوں کو صحیح قرار دیا اور یہ تیس مصنطح حمد میں جیسے چھوڑی چلائی تو ابراہیم کی زباز تیسری مرتبہ میں جملہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل جو سری کے نیچے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم و اسماعیل کے زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو کہا اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے بھی ایک تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ کی شام تک انہی سے اپنی دگاہ کو مزین کیا اور چلتے پھرتے ایک سے لے کر تیرہ تک بہت سے لوگ نوزی پڑھنے کے قائل ہیں اور اس کی بھی روایتیں ملتی ہیں لیکن جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہو سکتا ہے کہ میرا مطالعہ نا کے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا مجھے یہی ملا کہ ایک تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ کی شام تک یہ تقبیرات پڑھتے رہنا چاہیے یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند آئی اب دیکھیے میرے بھائی ابراہیم تو بار بار چھری چلا رہے آواز آتی ہے بس ابراہیم نے ذرا جنگل میں آواز دیکھی یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے جب آواز پہ کان لگایا تو آواز آ رہی تھی سب دکتر ابراہیم قد صدقت کذالک نجز بس کر ابراہیم بس کر ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا پیچھے مڑ کے دیکھ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دمبا زبا پڑا زبا یہ صحیح واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دمبے پر چھری نہیں چلائی بلکہ چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی اور حرکت ٹی وی پہ ہوتی ہے میرے بھائیوں حضرت صحیح یہی ہے ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے اللہ عالم چھری چلا رہے اسماعیل پر اور دمبا زبا ہوا پیچھے مل کے دیکھا تو دمبا زبا ہے اور یہ وہی دمبا تھا جو حابیل نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا اور یہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک لمبی تک یہ دنبہ وہاں چرتا رہا کھاتا رہا چونکہ کل من علیہ افان وکل نفس ذائقت الموت کے مطابق اس کو بھی موت کے گھاٹ اترنا تھا اور اس کو بھی فنا ہونا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچانے کے لیے اس دنبے کو بھیج دیا اور ان کو ذبح کر دیا یہ وہی دنبہ تھا میرے پیارے ساتھیو یہ ہے توحید کا وہ ذکر کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور اسماعیل بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے اللہ تو میری پوری دنیا میں میں ہی ملا تھا تصور کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تو حالات کا جائزہ لیتے جائیے اور یہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ توحید ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تمام پیغمبروں سے عہد و پیمان سب کچھ لے لیا اب یہاں لگائی. اے کو اللہ نے تو تم کیا کرو گے تمہاری زندگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم کیا کرو گے کہ اللہ میں کیا کروں کہ تم سارے, کے سارے اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا نبی اکرم کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ نبی اکرم کے آ جانے کے بعد نبی کی امدیوں کی شریعتیں چلیں گی تصور کرو ارے کہنا ہی تھا تو اپنے آپ کو ابو بکری کہتے عمری کہتے عثمانی کہتے اچھا تقلید اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کب سے شروع ہوئی کہنے لگے جب تک ابو بکر ابو بکر کی تقلید ہوتی تھی چلو ابو بکر کے بعد کس کی ہوئی تو عمر کی ہوتی تھی عمر فاروق جب تک زندہ رہے تب تک لوگ کس کی تقلید کرتے تھے عمر کے بعد کہنے لگے عثمان کی تکلید شروع ہو گئی عثمان غنی کے بعد کس کی تکلیف کہا علی کی ہونے لگی تو آج کس کی ہو رہی ہے ابو ہنی پی امام شاہ پھی امام مالک کی کیوں بارہ سا ابو بدر صدیقی ڈھائی سال خلافت کیے ان کی تکلیف ڈھائی سال تک چلی عمر فاروق نے یا سال خلافت کی. اور بارہ سال جب وہ خلافت کر کے گئے تو ان کی تقلید ختم ابو بکر کی سال کے بعد ختم. غنی کی 12 سال کے بعد ختم حضرت علی ان انتقال کے بعد ختم یعنی یہ بڑے بڑے صاحبہ کی تکلید ان کی زندگی میں ان کے انتقال کے بعد ختم لیکن ہمارے ائما کی تکلید ان کے انتقال کے بارہ کے بعد آج بھی چل رہی ہے ذرا غور کیجیے گا کہ صحابہ اور خلفائے راشدین سے بھی اوپر مسندوں پر بٹھانے والے کون لوگ ان کے انتقال کے بعد ان کی تقلید ختم لیکن ہمارے اما اور بزرگوں کی تقلید بارہ سو اور تیرہ سو سال کے بعد بھی چلے گی اللہ اور ایک پوائنٹ پر نوٹ ذرا نقطے پر غور کیجئے گا اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کیا لوگو؟ میرے تیز جھوٹے رسول پیدا ہوں گے سلاسونا قدبونا, یاتونا, میرے تیز جھوٹے رسول پیدا ہوں گے جو رسالت کا دعویٰ کریں گے قیامت تک تیس جھوٹے رسول آئیں گے گنتی بتا دی قیامت ابھی ہمیں معلوم نہیں کتنی دور ہے لیکن قیامت تک کتنے نبی آئیں گے تیس کہا کہ وہ سب جھوٹے ہوں گے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ سب جھوٹے ہوں گے میرے بھائیوں یہی ساپ اندازہ لگاؤ جو نبی یہ کہہ سکتے ہو کہ تیس جھوٹے رسول آئیں گے اپنی امت کو ان کے فتنے سے بچانے کے لیے کیا وہ نبی اپنی امت کو ہدایت پہ لگانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے بعد چار امام بھی آئیں گے ان میں سے کسی ایک کی بات مان لینا تیس کی گنتی بتا سکتے ہیں میرے پیغمبر میرے نبی میرے حبیب لیکن چار کی گنتی نہیں بتا سکتے کیوں ڈرامہ کھیل رہے ہو پیٹ کی توندے موٹی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں دین کا نام لے کر تو کم سے کم مت کرو میرے بھائیوں میرے دوستوں تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا زہر کی دس پڑی تھی کہ بارہ پڑی تھی ایشا کی سات پڑی تھی یا سترہ پڑی تھی یہ دیکھے گا کہ میرے نبی نے جو آئیڈیل تھے جو ماڈل تھے میرے نبی کی تمہاری نمازوں پر مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے یہ تم نے کیسے پڑھی جیسے لکڑ کا نا لگی رسول اللہ ہی اس رسول کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے رسول کی مہر لگی یعنی ایک تین چار روپے کا لفافہ لے لو ایک ایک ہزار روپئے کا کاغذ لے لو تین روپے پانچ روپے کا لفافہ اگر گورنمنٹ کی مہر لگی ہے تو پہنچ جائے گا اپنے ایڈریس پر اور ایک ہزار کا لفافہ لے لو کاغذ بہت قیمتی ہے لیکن گورنمنٹ کی مہر نہیں ہے تو بیرنگ بن جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا نمازیں کم ہی صحیح لیکن محمد الرسول اللہ کی موہر لگی ہوئی ہونی چاہیے محر چاہیے وہاں ایک آدمی ٹرین میں کہتا. مولی تم, تم سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا میں نے کہا کیوں تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی تھی کیا کہنے لگا نہیں تم کم پڑھتے ہو میں زیادہ پڑھتا ہوں میں نے کیا مل بھلا تم مغرب میں پانچ پڑھتے ہو ہم سات پڑھتے ہیں تم زہر کی دس پڑھتے ہم بارہ پڑھتے ہیں تم عشا کی سات پڑھتے ہم سترہ پڑھتے ہیں تم تراوی پڑھتے ہم ہیں میں نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے تم لمبا چکر لگا کے بھائی ہمیں شارٹ کٹ سے جنت مل رہی ہے تو ہمیں اتنی دور جانے کی اور پیٹرول خرچ کرنے کی اور ڈیزل بیٹھنے ہمیں ضرورت کیا ہے کیا کہہ رہے ہو تم میں نے جائیں گے اور اگر دیکھا جائے تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں زہر بتاؤ پہلے کون پڑتا یار تمہیں لوگ پڑھتے ہو میں نے کہا پانچوں نمازوں میں بتاؤ زیادہ تر نمازیں تم سے پہلے کون پڑھتا تم ہی پڑھتے ہو میں نے کہا میں پہلے گھس جاؤں گا اندر سے بند کر دوں گا جب کھولوں گا تب نہ تم گھسو گے ہاں تمہارے بات کی میں نے کہا وہی تو میں نے کہا یہ جنت کا معاملہ بڑا عجیب ہے میرے بھائی یہ زیادتی نہیں دیکھتا کہ نماز میں تم نے کتنی زیادتی پڑھ لیا مغرب میں پانچ پڑھ کے دکھاؤ تین فرض ہیں تم چار پڑھ کے دکھاؤ اللہ کی قسم تم جہنمی ہو فرض نماز فجر کی تم پڑھ چکے ہو سنتیں تم نے پہلے پڑھ لی ہیں اب سورج کے نکلنے تک کوئی نماز تمہیں نہیں پڑھنا ہے پڑھو گے تو عذاب ہے تمہارے اوپر پڑھ کے دکھاؤ یہاں شریعت کی پابندی مقصد ہے کوئی اور چیز مقصد نہیں ہے ہاں میرے بھائی رسول اللہ کا بھی وہی بھی ہے تو اپنے رب کو پکارا اٹھاؤ وہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ 313 صحابہ ایک طرف اور جب لکشے پر نظر ڈالی صحابہ کو دیکھا تو تین سو تیرہ اور ادھر دیکھا تو ایک ہزار سے زیادہ کافر اور یہ سب نوجوان ہٹے کھٹے تندرست موٹے تازے گھوڑا بھی ہے تلوار بھی ہے زین بھی ہے نیزے بھی ہے کمان بھی ہے اور اپنے چہیتوں پہ نظر ڈالی تو بوڑھے بچے اور جوان جب سب کو جوڑا تو تین سو تیرہ صرف دو گھوڑے تلوار ہے تو ڈھال نہیں ڈھال ہے تو نیزہ نہیں ایک چیز ہے تو دوسری چیز ندارت امام کائنات نے اپنے ان صحابہ کو چہروں کو دیکھا کہ آج میرے حکم پر اپنے خون کا قطرہ بہانے چلے آئے نبی اگرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ سجدے میں گر گئے دعا مانگنے لگے حضرت ابو بکر جو بچپن سے نبی کے دوست تھے انہوں نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا ابو بکر کا بیان ہے طبقات ابن نے کی روایت ہے ابو بکر کا بیان ہے میں نے بدر کے دن نبی کے آنکھوں میں اتنے آنسو دے کے اتنے آنسو دے کے اتنے آنسو دے گے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نبی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جب میں نے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا جب میں نے, نبی کی میں, دے تو میں نے اپنے کرتے کے دامن سے نبی نبی کے, آنسو پوچھے کے نبی اللہ میری بچے یہ جوان تلوار ہے تو ڈھال نہیں ڈھال تو نیزہ نہیں ان کو دیکھو اور پھر آپ کچھ نہ بولے سجدے میں گر گئے اللہم لا ان تلخا ظلا ص بتلن توبد اللہ یہ تیرے پکے سچے مومن ہیں یہ تیرے پکے سچے مومن بندے ہیں او اللہ اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے اگر آج اس دنیا سے یہ ختم ہو گئے اگر آج یہ اس دنیا سے چل بسے اگر آج یہ کٹ گئے مر گئے تو لن تو بد بعدلي يوم قت تو آج کے بعد پھر اس زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا اللہم اللہ, حاضر عصابہ اے اللہ ان کو تو لکھا جل کو کی مولوی کیوں تم ان کے اوپر اعتبار کر رہے ہو نبی نبی بھی پکارا تو اللہ کو پکارا اور بہت ہی میں کہے گئے کیا کہے گئے سال تفسل اللہ و اذا جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو اور پھر اس کو ایک دکھا گئے پریکٹیکل کر کے مانگ کے بھی دکھا گئے میرے بھائیو وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اللہ کی عبادت کر دیتے اللہ کو پکارتے تھے کہ اماں فرماتی نبی میری ران پر کبھی کبھی سو رہے ہوتے اور میں نبی کو اپنی گوج میں سلا رہی ہوتی اللہ کے نبی مجھ سے سوگر اڑتے تو کھیلتے مزاق کرتے اللہ جیسے نبی کے کانوں میں, آواز جاتی آپ مجھے میری گود میں ہوتے مجھے ہی دھکا دیتے میں گر جاتی کبھی کبھی میں, میں بیٹھے بیٹھے جاتی اور نہیں ہے کئی مہینے گزر گئے مجھ سے پیار ہی نہیں کیا یعنی میرا حق مجھے اور جب اللہ کو ادائیگی کی بات آتی ہے تو مجھے بالکل جیسے مجھے کئی سے نہیں دیکھا اللہ کا حق ادا کرو اور اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو بچوں کا بھی حق ادا کرو لیکن خدا کا حق مار کر نہیں میرے بھائیو ہم اس توحید کو زندہ کرنے کی کوشش کریں ہمارے بھائی تمہارے لیے بہت خوش اچھی خوشخبری ہے یہی خوشخبری ہے کہ تم توحید پر قائم ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہماری ہماری تمنا ہے کسی توحید پر ہماری موت بھی ہو بولتے ہوئے مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے میرے بھائیوں یہ توحید پر مختصر درس اسی کو آپ وہ سمجھیے گا اسی پر اتفاق کنٹینیو روزانہ پروگرام ہے اس لیے میں کم کر رہا ہوں کیا کروں اب تو آج تو گرارا بھی کرنا پڑا یہ پاکستان والوں کی محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو علماء کی اور عزت کرنے کی توفیق عدا فرمائے میرے مدرسے کے تعلق سے آپ نے اعلان سُن ہی لیا ہے اگر آپ جامعہ مدرسہ میں ہانی للبنات لڑکیوں کا مدرسہ ہے اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہیں تو آپ کا یہ پیسہ انڈیا تک پہنچے گا اور ان شاء یہ بھی کار خیر میں لگے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ساری تقیروں کی کیسٹیں جو اب تک یہاں ہوئی ہیں وہ حسن سلفی کے ساتھ بنا چکے ہیں بہار لگا ہوا ہے آپ وہاں جا کے لے سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ اور ہمیں اسی پر قائم رکھ اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے اور جب ہمارا خاتمہ